أعوذ باللہ من الشيطان مینرم بسم اللہ الرحمٰن رحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتح قرآن عربی فصلت آیاتح قرآن عربی لقوم عالمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے نزولا اکسٹھ نمبر سورہ حامیم مومن کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ مصحفی ترتیب میں قرآن مجید کی ترتیب میں اکتالیسویں نمبر پہ اور وہ بھی سورہ حامی مومن کے بعد گزشتہ صورت میں ہم نے یہ بتایا تھا یہ سات صورتیں حوامی میں سبا جیسے قرآن مجید میں ایک دوسرے کے بعد کے بعد دیگر ذکر ہیں تو اسی طرح یہ نازل بھی ایک دوسرے کے بعد اسی ترتیب سے ہوئی ہے لیکن ترتیب قرآن مجید کی ترتیب میں چالیس سے چھیالیس تک یہ سات سورتیں جب کہ ترتیب نزولی میں ساٹھ سے چھیاسٹھ تک بلکہ اگر سورہ زمر کو ملا لیا جائے تو یہ آٹھ صورتیں بنتی ہیں یا اگرچہ یہ سات ہوامیم ہیں اور سورہ زمر یعنی وہ بھی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی میں وہ بھی اس سے پہلے یعنی سورہ زمر قرآن مجید کی ترتیب میں انتالیس پھر حامیم مومن چالیس پھر سورہ حامیم اسجدہ فسلت یہ اکتالیس اور اسی طرح چلتے جائیں تو سورہ احقاف یہ چھیالیس نمبر پہ وہ آئے گی اور اسی طرح ترتیب نزولی میں سورہ زمر یہ انسٹھویں نمبر پہ سورہ حام مومن ساٹھ پہ یہ اکسٹھ پہ اور سورہ احکاف وہ چھیاسٹھویں نمبر پہ وہ آئے گی اس سورت کا دوسرا مشہور نام عربوں میں جو قرآن چھپتے ہیں تو اس میں اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ فصیلت ہے اور فصلت یہ سورت کے آغاز میں یہ قرآن کی صفت کے طور پہ یہ لفظ آیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں قرآن مجید کی ترغیب اور قرآن کی عظمت یہ بار بار بیان کی گئی ہے اس صورت کے دیگر نام بھی ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں دو سورت ہیں سجدہ کے نام سے سورہ یہ الف لامیم السجدہ جو ہر رات پڑی جاتی ہے سنت طریقہ ہے اسے الف الفلامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اور یہ حامیم السجدہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے اور اسے سجدے لقمان بھی کہتے ہیں اور اس سورت کو سجدہ مومن بھی کہتے ہیں فرق کے لیے وجہ یہ کہ اس سے پہلے سورہ لقمان تھا اور اس سے پہلے سورہ حامی مومن ہے جیسا کہ ہر سورت کے آغاز میں ہم یہ ابتدائی امور خمسہ ذکر کرتے ہیں تو اس سورت میں بھی وہ پانچ باتیں یہ ہم ذکر کریں گے اور یہ قرآن مجید کے آغاز سے ہمارا یہ ایک ہی انداز یہ چلا آ رہا ہے ہمارے درس کو سیکھنا اور ہمارے درس سے استفادہ کرنا وہ اس اعتبار سے بھی آسان ہے الحمد للہ کہ شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھانے کا ہمارا ایک ہی انداز ہے اور وہ ہم ایک ہی انداز سے پڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے لوگوں کو جو قرآن کے مضامین ہیں انہیں سیکھنا اور انہیں ذہن نشین ہونا وہ آسان ہو جاتا ہے دوسری بات ربط سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط تو بما باقبلہ ہر سورت کا ہر صورت کی ایک مناسبت ہوتی ہے ہر صورت کا ایک ربط ہوتا ہے اور اگر آپ تفاصر دیکھیں تو تقریباً تمام مفسرین نے ربط سورہ اس کا اہتمام کیا ہے بعض وجوہات ربط کے وہ ذکر کرتے ہیں پھر یہ ربط یہ صورتوں سورت، کے درمیان بھی ہوتا ہے پھر یہ ربت یہ آیات کے مابین بھی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ربط کو یوں اتنا اہتمام سے پڑھنا یہ اس سے پہلے ہمیں اس کا نمونہ نظر نہیں آتا جتنا کہ گزشتہ صدی میں ربط کا اہتمام یہ کیا گیا ہے اور ہمارے دروس میں صورتوں کے مابین ربط پھر آیات کے مابین ربط آیت کے جملوں کے درمیان ایک مناسبت ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں جس سے صورت کے مضامین کو سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ربط کے بہت فوائد ہیں ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ صورت کا مضمون اس سے ذہن نشین ہوتا ہے اور یہ کلام یہ منقطع اور منتشر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ قرآن سے بھرپور استفادہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ بات ایک چل رہی ہوتی ہے اچانک دوسری بات وہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہی حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ اچانک یہ دوسرا کلام یہ کیسے شروع ہوا در اصل جیسا انسانوں کی باتوں میں اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے جس طرح ان کی باتوں میں ایک کوہرنس ہوتی ہے ایک ربط ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی بات کو بڑے اچھے سے سمجھاتا ہے تو اللہ کا کلام جو ملوک الکلام ہے کلاموں کا بادشاہ ہے تو یہ اس میں کیسے ربت کا اہتمام یہ نہیں ہوا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ربط کے بغیر قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ تو ان کے ذہن میں قرآن کا مضمون بیٹھتا ہے اور نہ ہی وہ اوروں کو سمجھا سکتے ہیں اس صورت کا ربط ماقبل صورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے گزشتہ صورت میں یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے فد اللہ مخلص علین وکال ردمنی استجب الم بار بار یہ دعوی یہ ذکر کیا گیا اب مشرک کے پاس دلیل تو ہے نہیں کہ وہ غیروں کی پکار پر دلیل پیش کرے لیکن شبہات وہ پیش کرتا ہے اسی وجہ سے اس صورت میں اس مذکورہ دعوے پر چار شبہات مشرقین کے ذکر کیے جاتے ہیں چار شبہات ذکر کیے جاتے ہیں اس دعوے پر اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں دوسری وجہ اور دوسرا ربط گزشتہ سورت میں یہ آیت نمبر چار اور پانچ میں ذکر کیا گیا بلکہ صورت میں جگہ جگہ منکرین کا جدال ذکر کیا گیا کہ اللہ کی کتاب میں جگڑتے ہیں اور بحث مباحثے کرتے ہیں جگہ جگہ منکرین کا جدال اللہ کی کتاب میں ذکر کیا گیا تو اس صورت میں آیت نمبر چھبیس میں ان کے جدال کی ایک شکل ذکر کی جاتی ہے کہ منکرین اللہ کی کتاب میں وہ جگڑتے کیسے تھے تو اس کی ایک شکل ذکر کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے وکال اللہ دینو آیت نمبر چھبیس میں وکال الدین کفرو لاتس مع لاد القرآن وی لال تَغْلِبُونَ منکرین کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو اور شور کرو اس میں تم غالب آ جاؤ گے قرآن پڑھتے وقت قرآن کے درمیان شور کرنا اور اسے خود نہ سننا اور اوروں کو بھی سننے نہ دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے تو یہ ان کے جدال کا ایک طریقہ یا گزشتہ صورت میں اگلا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر 83 میں ایٹی تھری میں ذکر کیا گیا وہاں پہ علماء کا مقولہ تھا کہ ہمیں ہمارا علم کافی ہے جب انہیں قرآن کی دعوت دی جاتی تھی تو اپنے پاس موجودہ علم پر خوش ہوتے تھے فریق علم کہ ہمیں قرآن کے علم کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ قرآن کا قرآن کے ایک سورت کا مقصد بھی آتا نہیں ہوگا منطق کا ماہر ہوگا لیکن اگر تم سورہ فاتحہ کے مقصد کا پوچھو سورہ کوثر کے مقصد کا پوچھو تو ایک سورت کا مقصد نہیں آئے گا لیکن اپنے علم پر اتراتا ہوگا اور بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہمارے لیے اپنا علم کافی ہے تو علما کا وہ مقولہ ذکر کیا گیا تو اس صورت میں آیت نمبر چار میں جو عوام ہے ان کا مقولہ ذکر کیا جاتا ہے ان کا قول ذکر کیا جاتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا بہانہ بناتے ہیں قلوب اللہ فی اکن ہم انی لوگ ہیں ہم عوامی لوگ ہیں ہم تمہاری باتوں کو کہاں سمجھے تم تو بڑی مشکل مشکل باتیں کرتے ہو دنیا کے لیے دنیا کی باتوں کا یہ بڑا ارستو اور افلاطون بنا ہے دنیا کے معاملے میں اگر تم اسے دیکھو تو وہ تو یہ بڑا سقرات بنا ہوا ہے لیکن جب قرآن کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں ہمارا دماغ اب کہاں ہے وہ تو گس گیا ہے اور ہمارا دماغ وہ تمہاری باتیں وہ کہاں کیچ کرتا ہے اور تمہاری باتیں وہ کہاں اس میں آ جاتی ہیں امی اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو قرآن سے وہ ایراض کرتے ہیں آیت نمبر چار میں تو گزشتہ صورت میں علماء کا وہ مقولہ اور یہاں تو اس صورت میں امیوں کا مقولہ وہ ذکر کیا گیا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر بتیس میں کہا تھا کہ میں تمہیں گزشتہ قوموں کے عذاب سے ڈراتا ہوں آد اور سمود کے عذاب سے ڈراتا ہوں تو اس صورت میں آیت نمبر پندرہ کے بعد ان اقوام محلک محلکا کے آزادوں کی تفصیل ہے گزشتہ صورت میں مختصراً جو اقوام ماضیہ تھی ان کا ذکر کیا گیا تھا اس صورت میں ان اقوام محل ان کی تفصیل ان کے عذابوں کی تفصیل ذکر کی گئی ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں آیت نمبر سولہ میں ذکر کیا گیا یومہم بارزون لا یخ اللہ منہم شہ قیامت کے دن یہ سارے اللہ کے سامنے ظاہر باہر ہوں گے اور کوئی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا تو اس صورت میں آئے نمبر بیس میں مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے کیسے ظاہر ہوں گے اور کوئی چھپ کیوں نہیں سکے گا ان کے عمل وہ اللہ سے چھپ نہیں سکیں گے وجہ یہ کہ جب انسان کے اپنے آزار انسان پر گواہی دیں تو انسان اپنا عمل کیسے چھپا سکے گا اس صورت میں آپ نمبر بیس میں انسان پر اس کے اپنے امال کی گواہی اور اپنے بدن کی گواہی اس کے خلاف وہ ذکر کی جاتی ہے امتیازات السورة، ممیزات ممسور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں اس طرز پر نہیں ہیں انہیں ہم امتیازات کہتے ہیں ممسور کہتے ہیں یا کبھی کبھی ہم لتا افسور کہ اس صورت کی وہ لطیف باتیں یعنی وہ ایسی باتیں خصوصیات اس صورت کی وہ کون سی ہیں کہ جو اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے محدسین جب کسی ایک سند کی خصوصیات ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لتا اف اس سند کی خصوصیات کیا ہے تو یہ بھی وہ لطائف فورا اس صورت کی خصوصیات کیا ہیں اس صورت میں زمین اور آسمان کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ پیدائش کے بعد یہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا اے تو ان اوکرہا اے تو ان وکرہ کہ آ جاؤ خوشی کے ساتھ یا بزور آیت نمبر گیارہ میں تو زمین اور آسمانوں نے کہا تا تعین کہ ہم آتے ہیں تابے دار یا اس صورت میں اس صورت کا امتیاز کہ قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق ذکر کی جاتی ہے فی ستت ایام کہ چھ ایام میں زمین اور آسمان کی تخلیق اور ایام بمانے لمحہ چھ لمحوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی گئی ہے اور یوم بمانے لمحہ جگہ جگہ اس لفظ کے معنی کی ہم نے وضاحت کی ہے تو اس صورت میں اس ستت ایام کی وضاحت کی جاتی ہے کہ زمین کو کتنے ایام میں پیدا کیا آسمانوں کو کتنے ایام میں پیدا کیا اور زمین میں یہ تمام چیزیں یہ کتنے ایام میں رکھی گئی اس صورت میں اس شدت ایام کی تفصیل ہے اور یہ تفصیل قرآن میں کسی دوسری صورت میں نہیں ہے یہ صرف اس صورت میں ہے اور یہ آیت نمبر نو دس اور گیارہ بارہ ان آیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے نو دس گیارہ بارہ یا گزر اس صورت کا امتیاز یہ جی کافروں کا یہ قول کہ قرآن نہ سنو اور اس کے بیان کرتے وقت شور کرو تمہارا غلبہ اسی میں ہے اس صورت میں کافروں کے کافروں کا یہ قول قرآن کی مخالفت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارا غلبہ اس میں ہے کہ لوگوں کو قرآن کے لیے نہ چھوڑو لوگ کہیں قرآن سن نہ پائیں اسی میں تمہارا غلبہ ہے کفر کا غلبہ قرآن سے دوری میں ہے کافر یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن سے لوگوں کو دور کر دو تمہارا غلبہ اسی میں ہے اور یہ قول آیت نمبر چھبیس میں قرآن میں کسی اور جگہ پہ ایسا قول یہ نہیں ہے اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے ایمان والوں کے اس قول پر ان الذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکت اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ جو لوگ حق بیان میں وہ ڈٹ جاتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں توحید پر تو فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارتیں دیتے ہیں انہیں حوصلہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تقافو اللہ تہزن اسی طرح انہیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہ فل حیات دنیا و فل فرشتوں کا یہ قول استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ اس صورت میں ہے اور قرآن میں کئی اور یہ نہیں ہے اسی طرح دیگر امتیازات بھی ہیں صورت کا دعوی اور مقصد صورت کا دعویٰ وہی ہے کہ جو گزشتہ صورت میں ہم نے ذکر کیا تھا نفی شرک دعا شرکا کی نفی کی گئی ہے کہ پکار کے لائق کوئی اور نہیں بلکہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اس دعوے پر اس صورت میں چار شبہات ذکر کیے جاتے ہیں منکرین کے اور ان چار شبہات کے جوابات یہ دیے گئے ہیں یہ پہلا شبہ یہ آیت نمبر چار میں یہ پہلا شبہ یہ آیت نمبر پانچ میں منکرین کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی تمہاری باتوں کی سمجھ ہمیں نہیں آتی یہ تم کہہ کیا رہے ہو توحید کے منکر وہ اس طریقے پر تمہاری بات کی وقات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو منکر کہتا ہے پتا نہیں تم کہنا کیا چاہتے ہو ہمیں تو تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی یہ یاد رکھو یہ منکرین کا تمہاری بات کو اس کے وزن کو گٹھانے کے لیے اور تمہاری بات کی وقات کو کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی دراصل مشرق کے پاس دلیل ہے نہیں تو وہ شبور اعتراض پیش کرتا ہے ہمیں تمہاری بات کی سمجھ نہیں آتی وہ کالو کلو نہ ہمارے دل پردوں میں ہیں مسئلے سے ہے جسے تم ہمیں پکارتے ہو اس کی جانب یہ جو تم جس مسئلے اور توحید کی جانب ہمیں پکار رہے ہو ہمارے دلوں میں تمہاری بات اترتی نہیں ہے وہ فی آغان نہ وقرن اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ہمارے کان میں تمہاری بات یہ داخل ہی نہیں ہو سکتی ہمارے اور تمہارے درمیان پردے ہیں تم عجیب عجیب باتیں کرتے ہو اور ہمارے اور تمہارے درمیان تم بڑی مشکل اصطلاحات استعمال کرتے ہو یہ ہم عام لوگوں کے سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں فامل نا عاملون اپنا کام کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو اس کا جواب آیت نمبر 6 میں یہ کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر انما انا نما مثلکم میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کیا میں کوئی اور مخلوق ہوں میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں صرف فرق یہ ہے یو انما ان نما واحد مجھے صرف وہی وہ کی جاتی ہے یہ پیغمبر کا جواب تھا مجھے وہی کی جاتی ہے کہ الاح تمہارا الاح ہے ایک حاجت روا تمہارا حاجت روا ہے ایک اس شبے میں اس کے تین چار شک تھے تو ہر شک کا جواب دیا جاتا ہے آسان جواب میری بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں دوسرا شبہ یہ آئت نمبر پچیس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے قرآن کبھی شبہ کو بھی ذکر کرتا ہے اور کبھی شبہ وہ ذکر نہیں کرتا اس کا جواب ذکر کرتا ہے دوسرا شبہ یہ ہے کہ تم جو بات ہمیں کرتے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پکاریں اپنی حاجتوں میں میں نے اس بات کو ماننے کا ارادہ کیا تھا کہ چلو تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن رات کو جب میں سویا تو بابا میرے خواب میں آئے تھے اور بابا کے پاس چھڑی تھی اور اس چھڑی وہ بڑی نوکدار ڈرایا کہ اچھا تم بھی اب ایسی باتیں کرو گے اور تم یہ بات مانو گے اگر تم نے یہ بات مان لی تو میں تمہیں چھڑی سے سیدھا کر دوں گا ہم تو خواب میں بابا نے مجھے ڈرایا ہے اور یہ ابلیس کرتا ہے ابلیس لوگوں کے عقیدے یہ خراب کرنے کے لیے کبھی خواب میں آتا ہے لوگوں کی عقیدے برباد کرنے کے لیے اور کبھی جاگے میں آتا ہے لوگوں کی عقیدے برباد کرنے کے لیے خواب میں ہم ڈرتے ہیں قرآن جواب دیتا ہے آیت نمبر پچیس میں وقت نالحم قرآن کہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں شیاتی ان پر شیاتی کو ہم نے مسلط کیا ہے اور ان شیاتین نے ان کے لیے وہ برے اعمال وہ مزین کیے ہیں وہ قیت نالوم تم اسے کہو گے کہ اصل میں یہ بابا نہیں تھا بلکہ یہ وہ تمہارا پرانا ساتھی ہے اور پرانا دوست ہے کہ جو پہلے پہل آتا تھا اور تمہیں تم پر تمہاری نمازوں کا وہ دشمن تھا اور پہلے پہل تمہیں نماز سے منع کرتا تھا لیکن اب تمہارے عقیدے کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے اور تمہیں عقیدے سے وہ آری کرنا چاہتا ہے تمہیں صحیح عقیدے کی طرف نہیں آنے دے رہا یہ وہ تمہارا پرانا دوست ہے زخرف میں آیت نمبر چھتیس میں مزید وضاحت آ جائے گی وہ میشن ذکر رحمان نقد لہو شیتان فہو لہو کریم اس کی وضاحت وہاں پہ آ جائے گی تو دوسرا شبہ خواب میں ڈرتے ہیں اس کا جواب دراصل یہ شیاتی ہیں کہ جو تمہیں خواب میں ڈراتے ہیں تیسرا شبہ تیسرا شبہ یہ سورت تیسرا اور چوتھا شبہ یہ سورت کے آخر میں ذکر کیا جاتا ہے تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں تیسرا شبہ آیت نمبر چوالیس میں اور وہاں پہ اس کا جواب بھی ہے شبہ یہ ہے کہ یہ قرآن یہ تم نے اپنی طرف سے بنایا ہے وجہ یہ کہ تم خود بھی عربی ہو اور قرآن بھی عربی میں ہے اگر کہ تم نے قرآن خود بنایا ہے تو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر چوالیس میں اس کا جواب بھی ہے کہ اگر یہ کتاب ہم آج زبان میں نازل کرتے اور پیغمبر عربی ہوتا تو تب تم لوگ اعتراض کرتے کہ عجیب ہے پیغمبر عربی اور قرآن آجمی قرآن کسی اور زبان میں رومی زبان میں یا فارسی زبان میں یا کسی اور زبان میں تب تم یہ اعتراض کرتے کہ پیغمبر عربی اور قرآن آجمی تو اس کا یہ جواب یہ دیا گیا مطلب یہ کہ قرآن پر اعتراض کرنے والا وہ تمہیں کسی حال میں بھی بخشے گا نہیں وہ ہر حال میں تم پر اعتراض کرے گا اسی لیے اعتراضات سے مت ڈرو اصل چیز استقامت ہے اپنی بات پر ڈٹ جاؤ حق پر ڈٹ جاؤ چوتھا اعتراض یہ آیت نمبر پینتالیس میں یہ کتاب یہ تم اپنی طرف سے اس لیے تم لائے ہو اور یہ تمہاری اپنی کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی تو تورات کی طرح ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی ہوتی اس کا جواب آتے نا موسل کتاب فخت الفی ہے کو میں نے ایک ہی مرتبہ میں یہ کتاب دی تھی تو تو کیا سب نے مانا تھا یا سارے اس پر ایمان لے آئے تھے تب بھی انہوں نے اختلاف کیا تھا اسی لیے اختلاف کرنے والے وہ اختلاف ہر صورت میں کریں گے ایک ہی مرتبہ میں اللہ کی کتاب نازل کی جائے یا تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نازل کی جائے یہ چار اعتراضات اس صورت میں گزشتہ صورت کے دعوے پر کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں اس صورت میں اس پر چار شبہات ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات وہ دیے جاتے ہیں تو صورت کا مقصد شبہات العربا اور چار شبہات کے جوابات یہ دیے گئے ہیں دفع و شبہات جو توحید کے دعوے پر یہ مشرقین کی طرف سے یہ وارد کیے گئے ہیں انشاء اللہ کل اس صورت کا ترجمہ یہ پڑھیں گے الحمد الحمدللہ رب العالمین